الحمدللہ للہ وقفا سلام الائیباد لدین مصطفیٰ ام آباد مریں گے ہم قبر میں لے جائیں واپس جائیں گے قبر سے پھر دوبارہ زندہ کیے جائیں گے زندہ کرنے کا مقصد کیا ہے ہم کیوں زندہ کریں گے ہوں گے اللہ کیوں ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا دوبارہ زندہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دنیا جو دار العمل ہے ہمیں دنیا میں زندگی دے کر کے جو بھیجا ہم نے اس زندگی میں کیا کیا مرنے کے بعد قبر میں گئے اب قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ اٹھائے گا تو اس دنیا میں ہم نے جو کچھ عمل کیا ہے اس کا حساب دینا ہے یہ ایک چیز انسان ذہن میں بیٹھا لے ہم بیکار نہیں پیدا کیے گئے ہیں وبادل باسی محاسب شیخ الاسلام کہتے ہیں مرنے کے بعد سارے لوگ اٹھائے جائیں گے اور اٹھائے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ سب سے کا حساب لے گا وبادل موتی وبادل باسی محاسب وہ مجزیوں نب عام آیں قیامت کیوں آئے گی قیامت آنے کے آنے کا کیا مقصد ہے قیامت کا مقصد یہ ہے قیامت کے آنے کی و... قیامت قائم کرنے کی وجہ یہ ہے کہ انسان نے دنیا میں جو کچھ عمل کیا اس کی دنیاوی زندگی جو اللہ نے اس کو دی تھی اس کو اس نے کہاں سرف کیا کہاں ضائع کیا نے اس زندگی دیا؟ اسی کا حساب کتاب دینے کے یہ قیامت قائم ہوگی قرآن پاک میں ہے لت کلو نقص کی آمد اس لیے ہم قائم کریں گے تاکہ ہر انسان نے جو کچھ عمل کیا ہے اس کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے قرآن پاک میں ہے ہمیں یا عمل مسقال ضرورت ان خیرہ ہمیں یا عمل مسقال ضرورت انسان نے اگر ذرہ برابر نیکی کیا ہے تو اپنی نیکی کے بدلہ دیکھ لے گا،, پالے گا اور اگر ذرہ برابر برائی کیا ہے تو اپنی برائی کی سدا برائی کے بدلہ بھی پالے گا اللہ رب العالمین نے فرمایا سورت الانبیاء کی آئے وہ نظریا فلاط لمن اب سن شیا وہ ان و این قانقل حبت خوردل عطین بہا و کفا بنا حاصل قیامت کے دن ہم عدل و انصاف کا ترازو کائم کریں گے جس میں ہر انسان کے اعمال کا بدلا ہوگا فلاں ون سنس کسی انسان پر ذرہ برابر اللہ فیصلہ کرنے میں ظلم نہیں کرے وہ انقانفال حبت عمل خردل اگر رائی کے دانے کے برابر انسان کی نیکی یا برائی ہے رائی کے دانے کے برابر اتنی چھوٹی معمولی تو جب اللہ پر مت عطنا ہم اس کو بھی بندے کے سامنے لا کر کے حاضر کر دیں گے اور اس پر بھی بندے کا ہم حساب لیں گے انسان قیامت کے اغراض و دقاسب کو سمجھے کہ انسان اس دنیا میں اس لیے آیا ہے اس دنیا میں جو کچھ امال کرے گا آخرت میں اسی کے مطابق اس کو زندگی نصیب ہوگی یہ دنیا کی چھوٹی سی زندگی بڑی زندگی کی تیاری کے لیے قائم کی گئی ہے یہ دنیا کی معمولی سے چھوٹی سی زندگی آخرت کی بڑی زندگی کی کو کامیاب بنانے کے لیے دیا ہے. اگر انسان اس بات کو غور کر لے سوچ لے کہ یہاں قیامت کے دن ہم کو اللہ اٹھائے گا اور ہم سے حساب لے گا ہمیں حساب دینا ہے اور اللہ رب العالمین حساب بھی لے گا تو ہر چھوٹی بڑی چیز کا جیسے کہ اب العالمین نے فرمایا اس کی دلیل کیا ہے لیج ذی الدینہ اصو ادما امل وی الدینہ احسن الحسن کے آمد اس لیے ہم لائیں گے تاکہ برے لوگوں نے جو برائی کی ہے اس کی سزا ان کو دے دیں اور نیک لوگوں نے جو نیکیاں کی ہے ان کی نیکیوں کا نیک بدلہ ہم دے دیں ہمیشہ آخرت کی فکر ہو یہ تصور ہو کہ مرنے کے بعد قیامت کے دن ہمیں حساب کتاب کے لیے اٹھایا جائے گا چھوٹی سی زندگی بڑی زندگی کی تیاری کے لیے ہے اسی لیے نبی رہس تراج نام نے کتنی علیشان نصیحت کی آ فرمایا لا تزلو قدم آ ابن آدم ہتوشم سے اولاد کا قدم قیامت کے دن اپنی جگہ سے نہیں سکتا لاتما ابن آدم آدم کی اولاد کا قدم قیامت کے دن رب کے سامنے کھڑا کیا جائے گا ایک انچ اپنے جگہ سے نہیں سرک سکتا جب تک کہ اللہ پانچ چیزوں کا سوال پانچ سوالوں کا جواب ڈالے کبھی انسان سوچتا نہیں کہ ہمیں حساب کتاب کے لیے کھڑا ہوں دنیا میں امتحان کا وقت آتا ہے تو ماں باپ بچے کتنی محنت کرتے ہیں, کتنی فکر ہو جاتی ہے سال بھر بچے نے جو پڑھا اس کا امتحان دینا امتحان دے دے گا پاس ہو گیا تو اگلے سال میں دوسری کلاس میں چلا جا جائے گا اتنا ہی ہوتا ہے یہاں تو بہت بڑا زندگی بھر کا حساب ہے ہر چھوٹی بڑی چیز کا حساب ہے اس کی فکر تو بہت زیادہ ہونی چاہیے حدیث لا تزول قدمہ ابن آدامہ حتاج علام سے آدمی کا قدم اپنی جگہ سے نہیں سرک سکتا جب تک کہ وہ پانچ سوالوں کا جواب نہ دے دے ان پانچ سوالوں کو اور پانچوں کے جواب کو یاد رکھیں اور آج ہی سے اس پر عمل کرنا شروع کریں زندگی بڑی تیزی کے ساتھ ختم ہو رہی ہے آج دن جو ہے مہینہ جو ہے دن کے برابر مہینہ دن کے برابر سال مہینے کے برابر ہو رہا کتنی تیزی سے زندگی ابھی پچھلے سال آپ نے جو کچھ کیا اگلا سال آ گیا وہیں وہیں رہ گیا کتنی تیزی سال گزر گیا پھر پانچ سوالوں کے جواب سنیں یاد کریں ان پر عمل کریں آجیت شروع کریں اللہ آپس فرماتے ہیں اللہ تولوقما ابن آدامہ ہر تاجو سالہ نام سے کسی بھی انسان مرد عورت امیر غریب چھوٹے بڑے کالے گھوڑے کسی کا قدم قیامت کے اپنی جگہ سے نہیں تل سکتا جب تک کہ سات سوالوں کا جواب نہ دیں گے نمبر ایک انہی فیما افنا اللہ تعالی انسان سے اس کی زندگی کے ایک ایک منٹ کے بارے میں پوچھے گا یہ ایک ایک منٹ زندگی بھر کا تو نے کہاں کہاں سر کیا کہاں گیا ہم نے تجھے اتنی لمبی زندگی دی تھی ساٹھ سال ہم نے تجھے زندہ رکھا یہ پورے سات سالہ زندگی بھی تھی کہاں گوایا کہاں خرچ کیا کتنا سخت حساب ہے انعمر ہی فیما فنا زندگی کے مطابق زندگی تو نے کہاں سرف کیا میں سے ہر انسان سوچے کہ آج ہماری زندگی کہاں سرف ہو رہی ہے کہاں جا رہی زندگی تم نے پوری زندگی کہاں سرف کیا انسان نے اپنی زندگی بتا دی پوری زندگی بتا دی پوری زندگی کا ریکار اللہ تعال اتنے سال زندہ اتنے دن پڑھا اتنا کھیلا اتنا کودا اتنا یہ سب بتا دیا اللہ تعالی, فورا دوسرا دوسرا اللہ تعالیٰ سوال کریں گے دوسرا سوال ابلا جوانی کے متعلق اللہ تعالیٰ سوال کریں گے کتنا بتاؤ یہ جوانی تم نے کہاں فرق کیا ہے ہم نے تم کو صحت تندرستی کے ساتھ جمانی کا ایک طویل عرصہ لیا اس جمانی میں تم نے کیا کیا بتا کہاں کہاں نے صرف کیا اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے اور ایک چیز یاد رکھیے گا حضرت عبداللہ بن عباس عدی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ سوالات جو کر رہا ہے کہ اتنی, اتنی زندگی دی تھی کہاں تو نے صرف کیا اتنی ہم نے جوانی دی تھی کہاں تو نے صرف کیا اللہ کو سب معلوم ہے کہ آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ جوانی کا ایک ایک سیکنڈ کہاں کہاں گزرا سب کو معلوم ہے اللہ تعالی سوال کرے گا پوچھے گئے کہ تم نے اس زندگی کو فنا فنا جگہ کیوں خرچ کیا بہ اکبر اور جب رب سوال کر لے تو انسان ہلاک بڑی زندگی کے بارے میں پوچھے گا اتنی زندگی ہم نے دی تو نے فضول کیوں خرچ کیا ساری زندگی کھیل کود لگ رہی میں تو نے بہت کیوں ایسا کیا اسی طرح سے جمانی کے بارے میں اللہ کو معلوم ہے کہ جمانی کہاں کہاں صرف ہوئی اللہ پوچھے گا میرے بندے یہ جمانی ہم نے تم کی دی تھی تم نے فنا فنا غلط حرکتوں میں جوانی کیوں گوا دی اپنی نمبر تین وہ نقطہ سب انسان سے اللہ پوچھے گا اتنا مال میں نے تجھ کو دیا تھا اتنا تو نے کمایا اتنی تیری آمدنی تھی بتا سیما انفقا یہ پورا مال تو کہاں کہاں خرچ کیا کہاں سرچ کیا تو فضول خرچی کیوں کی اتنا مال فلاں جگہ بلا بجے کیوں زائے کیا اتنا مال نے حرام کاری میں نے تجھے مال دیا تک صدقہ خیرات کرے میری نافرمانی کرنے میں اپنا مال خرچ کیا کیوں ایسا تو نے کیا یہ تیسرا سوال ہے سوال مال نے کہاں خرچ مال پہلا سوال اے نقطہ مال تو نے کہاں سے کمایا تھا کیسے کمایا انسان ہوش میں آئے اور سوچے کہ ایک ایک پیسہ انسان کے پاس آ رہا ہے تو اس کے متعلق قیامت دن رب پوچھے گا تم نے یہ مال فلا سے کمایا وہ غلط نوکری تھی غلط کاروبار تو تم نے غلط اور حرام طریقے سے مال کیوں کمایا اللہ وقلد. ہر انسان سوچے کہ مال اور دولت کا حساب دینا ہے نمبر چار وفیما ان کا انسان اپنے مال کے کمانے کا آمدنی کا حساب تو دے دیا کہ اتنا اتنا مال ہم نے کمایا اتنا فنا جگہ اتنا فنا جگہ سے اتنا کاروبار سے بہت کچھ سیکھتا ہے اللہ تعالی کے سامنے حضرت جواب دے رہا ہے چوتھا سوال اللہ کا فیما بتا یہ مال ہم نے تجھ کو دیا تھا تو ت نے اس کو خرچ کہاں کیا کہاں خرچ کیا کتنے گریبوں کو دیا کتنے مسکینوں کو دیا کتنی مسجدیں بنائی کتنے اللہ تعالی کے راہ میں یا اللہ میری رضا کے لیے تم نے کتنا خرچ کیا قیامت کے دن اللہ تعالی اس کے متعلق پوچھے گا ہم میں سے ہر انسان کو اس بات کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ مال وہیں خرچے کرے جہاں اللہ تعالی دیکھ کر کے خوش ہو جائے میرے بندے میں نے تجھ کو مال دیا تھا بڑی اچھی جگہ میں خرچ کیا تھی یہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ پوچھے میں نے تم کو مال دیا تھا لیکن تم نے حرام فنا دے کے حرام فضول اشراف بیکار میں تم نے اپنے مال کو کیوں وہاں لگایا کیوں خرچ کیا اس وقت انسان کیا جواب دے گا اس کے لیے آج ہی ان سے انسان سوچ لے اس دن سوچنے کا بھی موقع نہیں ہوگا کہ انسان سوچ سکے اس لیے آج ہی سے اسی زندگی میں کیا جواب دینا ہے سوچ لیں اور کیا جواب دینے میں ہم کامیاب ہو گے انسان اس کو بھی اچھی طرح سے خوب سوچ بچ سے کام دے کر کے یاد کر لے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کے توفیق میں سے فرمائے ہم ہر انسان کے اندر فکر آخرت پیدا کرے اقل کو هذا وہ اشخر اللہ امینک الدم بھی